اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقروب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قجشتا درس میں میں نے بڑی تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی الوحیت اپنے وہ لا شریک ہونے پر جو دلیل پیش کی ہے وہ ہے رب العالمین اپنی بوبیت کو ساری کائنات کے پرورش کنندہ ہونے کو اپنی الوحیت پر بطور دلیل پیش کیا ہے یہ جو اللہ کی صفت رب ہے اس کو قرآن پاک میں تقریباً نو سو پچیس دفعہ اللہ نے بطور دلیل پیش کیا میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی یقیناً اتفاق کریں گے کہ اللہ کے معبود ہونے پر اس کے مسجود ہونے پر اللہ تعالی کے نظر و نیاز کے مستحق ہونے پر اگر کوئی دلیل سب سے آسن سب سے بہترین سب سے مضبوط کے دماغ کو اپیل کرنے والی ہے تو وہ ہے اللہ کی ربوبیت کہتے ہیں جس کا کھائیے اسی کا گائیے یہ ایک ادنا اکر رکھنے والا انسان اس بات کو مانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے کہ جس کا بندہ کھائے اسی کے گیت گائے اگر میرا اور آپ کا پرورش کرنے والا اللہ ہے اگر تربیت کنندہ اللہ ہے اگر روزی باہم پہنچانے والا اللہ ہے اگر نشو نما کرنے والا بڑھانے والا زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا اگر اللہ ہی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عبادت اور سجدے کے لائق بھی صرف ہو، اگر یہ ساری کائنات اللہ کی ہے یہ زمین یہ آسمان یہ اناج یہ غلہ یہ نباتات یہ جمادات یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ آسمان یہ انسان یہ جنات یہ فرشتے اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور یہ رب کا مفہوم ہے ماں کے پیٹ میں جو خوراک پہنچی اس خوراک کو خون میں اور اسی خوراک کو بچے کے لیے دودھ میں تقسیم کرنے والا اور ایک قسم کی خوراک سے خون بھی بنانے والا اور دودھ بھی بنانے والا یہ کون ہے اگر یہ ساری تقسیم اللہ کی ہے اگر یہ ایک دانے کی نازک سی کومپل زمین کا سینہ چیر کے باہر نکالنے والا اللہ ہے اور اس ایک دانے کو سات سو دانوں میں بدلنے والا اگر اللہ ہے آسمان سے بارش برسا کے اس کو پروان چڑھانے والا اگر اللہ ہے سورج کی آپسی کرنوں سے اس کو پکانے والا اگر اللہ ہے اور فصلیں کاٹنے کے لیے گہنے کے لیے اگر ہاتھ اور مشینری مہیا کرنے والا لوہے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر معمولی اکر رکھنے والا انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عبادت و سجدے کے لائق بھی اللہ اسی لیے بات ذہن میں آ گئی چھبیسواں پارہ ہے اور چھبیسویں پارے کا پہلا سفح ہے سفا نمبر ہے چار سو ترپن سفر نمبر چار سو ترپن سورت کا نام ہے سورت احقاف آیت نمبر ہے چار ذرا دیکھیے اللہ نے سمجھانے کا رنگ کیا اپنایا ہے سفر نمبر چار سو ترپن سورت کا نام ہے سورت احقاف اور اس کی آیت نمبر ہے چار اپنی کاریگری اپنی خلکت اپنا کمال ہم نے کیا کیا اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سورت نہل کے پہلے دو رکو دیکھیے چودویں پارے میں لکھ لیجئے چودواں پارہ سورت ناہل اس کے پہلے دو رکو دیکھیے اللہ تعالی نے وہاں ڈھیر لگا دی زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنائے جانور میں نے بنائے یہ گدھے یہ خچر یہ گھوڑے یہ تمہارے حیوان جنہیں چرانے لے جاتے ہو شام کے ٹائم واپس لے آتے ہو یہ شجر یہ حجر یہ درخت یہ پہاڑ یہ ندیاں یہ نالے یہ تیری پیدا سب چیزوں کا ذکر کیا یہ ستارے یہ چاند یہ سورج ہم نے بنائے ہم بنانے والے ہیں اور لفظ کل سے ہم نے بنایا سب چیز کو ہم نے پیدا کیا یہاں اللہ ایک چیلنج کرتے ہیں جو جگہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے سورت آکاف اس کی چوتھی آیت کل میرے پیغمبر پوچھ ان کو کہہ ارائی تم بھلا تم دکھاؤ بھلا تم دیکھو سوچو ماں تدڑوں نہ مندو نلہ جن کو تم پکارتے ہو مندو نلہ اللہ, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو تدعونا نا نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو تو ہمارے دوست جواب میں کہتے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑے کرتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے یہاں اللہ نے لفظ ذکر کیا تدعونا جن کو تم پکارتے ہو کبھی بری کو کہ میری قسمت کھوٹی جو ہے وہ کھری کر دو کبھی شیخ ابد القادر جی لانی کو کہ یا شیخ ابد القادر جی لانی شیل للہ کبھی الدین اجمیری کو کبھی علی حجویری کو کبھی سلطان باہو کو کبھی مصیبت کے وقت یا علی مدد کا نعرہ لگانا بزرگوں کو پکارنا کہ ہماری سنو ہماری حاجت پوری کرو اللہ نے فرمایا من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم بلاتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا مجھے چھوڑ کے انہیں پکارتے ہو ماضا خلاقو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ماضا خلا کو اس میں انبیاء ہیں اس میں اولیاء ہیں اس میں شہداء ہیں اس میں صالحین ہیں اس میں اللہ کے نیک بندے ہیں اس میں فرشتے ہیں اس میں جنات ہیں اس میں حضرت علی ہیں اس میں حسنین کریمین ہیں قرآن کہتا ہے ماگا خلقو انہوں نے کیا پیدا کیا منل ارض زمین میں زمین کی کوئی چیز انہوں نے بنائی ام لہم شرکن فسماوات یا ان کے لیے سانجا ہے آسمانوں میں جن کے متعلق تم کہتے ہو وہ ہماری جھولیاں بھرتے ہیں وہ ہماری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں وہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں وہ ہمیں اولاد دیتے ہیں یا دلوا دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی یہ پہاڑ پہاڑوں کا کوئی پتھر یہ زمین زمین, زمین کا کوئی ذرہ یہ ریگستان ریگستانوں کا کوئی ذرہ یہ دریا دریا, دریا کا کوئی کترہ یہ بادل بادلوں کا کوئی ٹکڑا یہ بارش اور بارش کا کوئی کترا یہ ستارے ان میں سے کوئی ایک ستارہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے سوا جن کو پکارتے ہو جن سے مدد مانگتے ہو ہمیں بھی تو بتاؤ نا انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے ام لہم شرکن فسماواد یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا سانجہ ہے شرکن حصہ حصہ سانج پنا کہ آسمان میں کوئی چیزیں میں نے بنائی ہوں. اور کوئی چیزیں انہوں نے بنائی ہوں انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی اللہ فرماتے ہیں ای تو نہیں بے کتاب ان قبل ہاضا اگر تمہارے پاس پہلی کسی کتاب میں سے کوئی دلیل ہو پیش کرو لے آؤ ہمارے سامنے انہوں نے کیا بنائی اور اگر انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی زمین و آسمان کی کسی چیز کو انہوں نے نہیں بنایا بنانے والے ہم ہیں اگر ایک کوپل کو باہر نکال کے اس کو سات سو دانوں میں بدلنے والے ہم میں اگر اناج اور فروٹ اور پھل اور یہ نباتات اور یہ دریا اور یہ ندیاں اور نالے اور نہریں یہ پانی کے نظام کو برقرار رکھنا ایک جگہ پہ جمع رکھنا سردیوں میں برف باری کر کے پہاڑوں پہ اس کو جمع کرنا اور مقدار کے مطابق گرمیوں میں اس کو بہانا اور تمہارے تک پہنچانا اگر یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں تو پھر پکار کے لائق بھی میری ذات اگر رب میں ہوں اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو سجدہ بھی میرا ہوگا عبادت بھی میری ہوگی پکار بھی میری ہوگی اور مال میں سے حصہ بھی نکالو گے تو میرے نام کا نکالیں نظر بھی میرے نام کی اور نیاز بھی میرے نام چونکہ یہ ایک بڑی معقول اور آسم دلیل ہے اللہ کے معبود ہونے پر لہذا اس کو تقریباً سوا نو سو مرتبہ اس ایک دلیل کو اللہ رنگ بدل بدل کے ذکر کرتے ہیں دیکھیے عالم ازل میں جب ہم پیدا نہیں ہوئے ہماری روحیں نسمے کی شکل میں تھی نسم سمجھتے ہو چیمٹیوں کی طرح یہ جس طرح کیڑیاں اور چیمٹیاں ہوتی ہیں ہر بندے کی روح اس چیمٹی کی طرح تھی جس کو عربی میں نسما کہتے ہیں سوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے ایک میدان میں پھیلا دیا اور ہم سب چیمٹیوں کی شکل میں ہم سب نیک بھی اور بد بھی ہم سب عالم بھی اور جاہل بھی ہم سب امام بھی اور اس کے مقتدی بھی ہم سب پیر بھی اور ان کے مرید بھی ہم سب انبیاء بھی اور ان کے امتی بھی سمیت امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک میدان میں جمع کیا گیا چیمتوں کی شکل میں ہم ہیں سارے کے سارے لوگ عالم ازل میں اللہ تعالی نے ہم سے ایک سوال کیا, کیا سوال ہے جو پہلی بات ہمارے کان میں ڈالی گئی ہمارے کان میں پہلی بات ٹپکائی گئی کیا تھی وہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں کریم ہوں میں ستار ہوں میں غفار ہوں تمہارا نہیں پہلی آواز جو ہمارے کان سے اور ہماری سماج سے ٹکرائی اور اللہ نے وہ آواز لگائی پہلی آواز اللہ پوچھتے ہیں الس تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں معلوم ہے یہی منوانا چاہتے ہیں اللہ الچ بے رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں کیا میں تمہیں نشو نما دینے والا نہیں ہوں کیا میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا نہیں ہوں جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز مہیا کرنے والا میں نہیں ہوں تمہیں پیدا کرنے والا پروان چڑھانے والا تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا تمہیں روزی دینے والا تمہیں پالنے والا کیا میں نہیں ہوں کال بلا سارے لوگوں نے جواب دیا تھا بلا کیوں نہیں یا اللہ ہمارا رب تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا جواب دیا تھا حضرت محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے کہا تھا بلا تو ہمارا پالن ہاتھ تو ہمارا رب تو ہمارا مربی تو ہمارا خالق تُو ہماری ضروریات کا خیال کرنے والا تو ہمیں نشو نما دینے والا یہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن ہم میں سے کسی کو یہ وعدہ یاد کیا تھا آپ نے وعدہ یاد ہے نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے ہم سے پوچھا ہم نے جواب دی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ وعدہ ہوا ہے تمہیں ایک میدان میں لایا گیا تم سے پوچھا گیا الس تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا تم سب نے جواب دیا ہاں تو ہمارا اب اگر آپ اور میں یہ کہیں سنت یاد ہی کوئی نہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہم نے کب پیدا کیا تو میں کہوں گا کہ آپ نے اور میں نے سب نے ماں کا دودھ پیا ہے لیکن کسی کو یاد ہے کہ ماں کا دودھ پیا پیا میں نے پیا پی وہ ماں کا دودھ چیز کا یاد نہ ہونا اس چیز کے انکار کا باعث نہیں ہوتا جس طرح آج ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے ماں کا دودھ نہیں پیا اس لیے کہ ہمیں یاد نہیں ہے اسی طرح ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا الش تو تمہارا رب میں نہیں ہوں تمہارا پالنہار میں نہیں ہوں تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا میں نہیں ہوں جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت سجدہ نظر نیاز بھی صرف ہو میری تو پھر جب لوگ اس وعدے کو بھولے لوگوں نے اس وعدے کو فراموش کرنا شروع کیا شرک لوگوں میں آنے لگا توحید پیچھے جانے لگی اور لوگ شرک کی طرف بڑھنے لگے اور یہ وعدہ بھولنے لگا اللہ تعالی نے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے امبیا بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا پہلے پیغمبر جو یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ اپنی قوم کو دیکھیے ذرا سفر نمبر ہے ایک سو ترتالیس سورت کا نام ہے سورت آراف سفا نمبر ایک سو ترتالیس اور سورت کا نام ہے سورت آراف اور آیت نمبر ہے اکسٹھ صفحے کے نیچے سے چوتھی سطح ہے مل گیا جی سورت آراف ہے جی ایک سو ترتالیس سفا ہے مل گیا پڑھی ذرا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقد ارسل نا نو ہن تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو علاقوں میں ان کے قوم کی طرف ان کی جو قوم ہے جو شہر ہے جو برادری ہے ان کی طرف ہم نے حضرت نوح کو بھیجا فکال حضرت نوح نے کہا تبلیغ کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے عدرت نو نے کہا یا قوم اے میری قوم او بدل عبادت کرو کس کی اللہ کی یہ پیغام دیا عبادت صرف اللہ کی کرو ماں لکم من الہ گئی ما کا میں نہیں لکم کا میں تمہارے لیے الح کا میں نہ معبود غیر سوائے ہو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے مانا آپ اس طرح کریں گے عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیر ہوں اس کے اس کے سوا تمہارا کوئی علا نہیں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں عبادت صرف اللہ کی کرو انی اقاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بے شک میں خوف رکھتا ہوں تمہارے متعلق عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا بڑے دن سے مراد کیا ہے قیامت یا اس سے مراد ہے عذاب کا دن اور جس دن طوفان آیا اور پھر وہ سارے بہ گئے یا وہ دن مراد ہے دنیا کا عذاب یا اس سے مراد ہے عذاب آخرت قیامت میری بات کو مان جاؤ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو اوروں کو پکارنا چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرو اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو مجھے خوف ہے کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ پہنچ جائے تم جکڑے نہ جاؤ عذاب میں یہ تبلیغ کی حضرت نو نے کسی کو گالی نکالی کوئی سخت لفظ کہا اس میں کوئی شدت ہے اس میں کوئی سختی ہے ان کے معبودوں کا کوئی نام لیا ہے کچھ بھی نہیں ہے قوم کا جواب سنیے کال ال ملو ملا کا مینا ہے سردار سمجھ آئی ملا کا مینا ہے چودھری نواب وڈیرے سائ کال ال کہنے لگے وڈیرے کہنے لگے چودھری کہنے لگے سردار قوم ہی نو کی قوم کے حضرت نو کی قوم کے جو چودھری تھے سردار تھے بڑے لوگ تھے وڈیرے تھے وہ کہنے لگے جواب میں انا لنرا کا فی زلال مبین ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں حضرت نو علیہ السلام پہ پہلا فتوا لگا رہی ہے ان کی قوم معلوم ہوتا ہے کہ مواہد جب بھی توحید بیان کرے گا اور جتنے اصل انداز سے بیان کرے گا مشرق لوگ اس پر الزام تراشیاں اور فتوے اطاق ہیں یہ منکر ہیں اس طرح کے لفظ معاشرے میں آپ کو سننے کے لیے عام طور پہ مل جایا کر انالرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو فی زلال اموبین کھلی گمرائی میں تو کھلا گمراہ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنیے جواب تو اس کا یہ تھا کہ تم بھی گمراہ ہو تمہارے باپ دادے بھی گمراہ ایسا جواب ملنا چاہیے تھا لیکن کتنا خوبصورت جواب دیا ہے پیگمبر اللہ نے جواب سکھایا اور پیغمبر نے جواب دیا پیغمبر کہتا ہے یا کم میں اے میری قوم لئی بی زلالتن میں گمراہ نہیں ہوں تم جو مجھے گمراہ کہہ رہے ہو لئی بی زلالتن مجھ میں ذرہ برابر بھی گمرائی نہیں میں گمراہ نہیں ہوں ولا رسول لیکن میں کیا ہوں ولا کئی رسول لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین کس کی طرف سے یہ پہلی یاد دہانی کروائی جس رب العالمین کو بھول گئے ہو نا اور ان کے پیچھے پڑ گئے ہو جن کو تم پکارتے ہو جس رب العالمین کو فراموش کر بیٹھے ہو وہ کائنات کا جو رب ہے جس کو تم بھول چکے ہو ولا کئی رسول مِّن رب عالمی <الْعَالَمِين> میں تو رب العالمین کا رسول. اسی صفت کا ذکر کیا میں اللہ کا رسول ہوں نہیں کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو ساری کائنات کا قوم کہتی ہے تو گمراہ ہے توجہ قوم کہتی ہے تو گمراہ ہے. پیغمبر جواب میں کہتا ہے میں گمراہ نہیں ہوں میں رسول ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ او پاگلو اور بے اکلو میں ہوں اللہ کا رسول ایلچی مجھ پہ وہی اترتی ہے اور جو اللہ کا رسول ہو وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے اس کا توڑ جو جواب دیا حضرت حضرتن علیہ السلام نے وہ اس طرح دیا میں گمراہ نہیں ہوں لیکن میں اللہ کا رسوں نیچے آئیے ذرا اگلا صفحہ دیکھیے تین سو چونتیس ایک سو چوالیس سفر نمبر ایک سو چوالیس یہی صفحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ذرا نیچے آ جائیے آیت نمبر ہے چونسٹھ رکو ختم ہو رہا ہے پڑھیے جی وائل آدام ہودا اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو یعنی ان کی برادری کا آدمی بھائی کہا برادری کے لحاظ سے ان کی برادری کا آدمی ان کا رشتہ دار ہم نے ہود کو بھیجا کالا حضرت ہود نے کہا یا کع اے میری قوم او بد اللہ کس کی عبادت کرو مالک من غیرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیر اس کے دیکھا آپ نے جو بات حضرت نو نے کہی وہی بات حضرت بود نے کہی ایک ہی پیغام ہے ہر پیغمبر کا عبادت صرف اللہ کی ہوگی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے افلا تتکول اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو ڈر جاؤ اللہ کی عبادت کرو غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو قوم کیا فر کہا سرداروں نے کہا چودھریوں نے من جو کیا تھے؟ کافر تھے من حضرت ہود کی قوم میں سے حضرت ہود کی قوم میں سے جو کافر تھے سردار اور چودھری انہوں نے جواب میں کہا لن کا فی صف ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بے وقوف ہے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بے عقل صفیح صفیح بے عقل بے عقل ہے تو کہتا ہے کسی اور کو مت پکارو کوئی پکارے نہیں سنتا پکار کے لائق صرف اللہ ہے چار سو تین سو چونتیس سورت کا نام ہے سورج شوہرا آیت نمبر ہے ستر ستر سے بھی آپ پہلے چلے جائیں آیت نمبر انہتر ستر پہ چلے جائیں جہاں رکو ختم ہو رہا ہے وتلو علیہم نبا ابراہیم وتلو آپ کے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تلاوت اسی سے وطلو پڑھنا تلاوت کرنا امر کسی گئے اللہ کہتے ہیں پڑھ سنا وطلو سنا علیہم ان لوگوں کو سنا ان مسلمانوں کو ان لوگوں کو نبا خبر نبا خبر واقعہ قصہ سنا ان لوگوں کو قصہ واقعہ خبر ابراہیم کی اذ کالا لے ابھی ہے جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ کو و ہی اور اپنی قوم کو ماتاب کس کی عبادت کرتے ہو بھائی یہ کس کی پوجا پاٹ کرتے ہو تم یہ جن کو پوچھتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے کالو تو قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے نہ بدو اسنامن ہم پوجتے ہیں بتوں کو اسنامن جمع سنم کی سنم میں نہ بت ہم پوجتے ہیں کس کو بتوں کو فنزلو لہا آ اور سارا دن ہم ان کے سامنے رہتے ہیں سر جھکائے آ کے ہم سارا دن رہتے ہیں ان کے آگے آ کے فید سر جھکائے یہ کبھی آپ قبروں پہ جا کے دیکھیں یہ بزرگوں کے جو مزار ہیں اور قبریں ہیں وہاں آپ کو مجاور ملیں گے یا کئی ایسے لوگ ملیں گے جو قبروں پر بیٹھ کر اور قبروں کے کنارے بیٹھ کر سر جھکا کے یوں بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے فیض حاصل ہو رہا ہے زندے بندے فیض حاصل کر رہے ہیں کس سے مردے سے فیض ہو رہا ہے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں وہ لوگ بتوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے تھے ہم ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ذرا سنیے اور پڑھیے اور دیکھیے کمال دیکھیے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حال یسما اون کم از تدو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے حال یسما کیا وہ تمہاری بات سنتے از تدو جب تم ان کو پکارتے ہو جب ان کو بلاتے ہو مدد کے لیے تو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں او نکم یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں او یزرول یا تم کو نقصان پہنچاتے یہ جن کو تم پکارتے ہو جن کے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ان کے سننے کی نفع پہنچانے کی نقصان پہنچانے کی ہے کوئی دلیل تمہارے پاس اب قوم کا جواب سنیے قالو کہنے لگے بل وجدنا آبا کا یا فالون بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادے کو کزالے اسی طرح یا کرتے ہوئے دلیل ولیل کوئی نہیں جی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ایک ہی دلیل ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے باپ دادا اس بات کو نوٹ کیجیے آج آپ کو اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ ملیں گے جن کو آپ جب تبلیغ کریں گے یا قرآن کی آیت دکھائیں گے یا انہیں شرک سے بچانے کی کوشش کریں گے یا انہیں سیدھے رستے پہ لانے کی کوشش کریں گے یا انہیں تو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ جواب میں کہیں گے اور جی ہمارے باپ دادا غلط رستے پہ تھے باپ دادا جہنم میں جاتے ہیں نا جی تو سانوی جان دوں باپ دادا تو ہندو بھی ہوتے ہیں کئی لوگوں کے باپ دادا ہندو تھے ان کے دادا ہندو تھے باپ ہندو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سمجھتا فرما دی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے لہذا ہم بھی اس طرح کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آگے جواب میں کیا فرمایا افرائی تم ماک تم تابنا بھلا دیکھو تم جن کی تم عبادت کرتے ہو انتم تم بھی واباؤکم الاقدمون اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی جن کی عبادت کرتے ہو تم اور جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا فائن ہم ادب بن وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں یہ کہنا آسان نہیں یہ کہنا بڑا مشکل تھا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو جن کو تم پکارتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کے تم سجدے کرتے ہو فائن ہم ادب وہ دشمن ہیں لی میرے مجھے ان کی عبادت سے دشمنی ہے مجھے ان کی پکار سے دشمنی ہے مجھے شرک سے دشمنی ہے وہ میرے دشمن ہے اللہ رب العالمین ہاں دوستی ہے میری تو صرف رب اب قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس رب کو تم بھول چکے ہو میں اس رب کا تمہیں تعارف کروانا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین مگر جو رب ہے سارے جہانوں کا میں عبادت صرف اس کی کروں گا جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے میں صرف اس کا سجدہ کروں گا اس کی پکار کروں گا اس کے سامنے جھکوں گا کون ہے وہ اب تعارف کرواتے ہیں رب العالمین کون ہے جس کی عبادت میں کرتا ہوں رب العالمین کون ہے جس کو الہ میں سمجھتا ہوں رب العالمین کون ہے جس کو معبود میں سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہزی خالہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اللہ خالہ جس نے مجھے پیدا کیا فاہو یہدین پھر اس نے مجھے رستہ دکھایا مجھے پہلے پیدا کیا پھر اس نے رستہ دکھایا کیا مطلب یعنی پیدا کرتے ہی توجہ کرنا پیدا کرتے ہی جب شعور نہیں تھا عقل نہیں تھی پہچان نہیں تھی بول نہیں سکتا تھا سن نہیں سکتا تھا پہچان نہیں سکتا تھا پیدا ہوتے ہی اس نے مجھے رستہ دکھایا کہ تیری خوراک کہاں ہے اس نے مجھے رستہ دکھایا کہ ت نے کہاں سے خوراک حاصل کرنی ہے مجھے راہ بتائی اس نے پھر اس نے مجھے پھر اس نے مجھے گھسنے کا طریقہ سکھایا پھر اس نے مجھے چلنے کا طریقہ سکھایا پھر میرے پاؤں میں قوت پیدا ہوئی میرے میری باہوں میں قوت آئی پھر مجھے پکڑنے کا طریقہ آیا اور پھر اس نے مجھے چلنے کا طریقہ سکھایا پھر اس نے بتایا یہ تیری ماں یہ تیرا باپ یہ تیرا بڑا بھائی یہ خالہ یہ چچا جو ہدایت دیتا تھا راستہ دکھاتا تھا اور پھر اس نے مجھے جنت کا راستہ دکھا میرا رب وہ ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے پھر مجھے راستہ دکھاتا ہے والذی ہوا یو رب میرا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے یو تام سے ہے رب میرا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے وہ اور جو مجھے پلاتا ہے مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے وہ اضا مریض تو اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فاہ و تو وہ مجھے توجہ کیا آپ نے ایک جملے کی طرف پہلے کیا کہہ رہے تھے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے رستہ دکھایا جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے تو یہاں کہنا چاہیے تھا جو مجھے بیمار کرتا ہے نہیں کہا بیماری کی نسبت اپنے مولا کی طرف نہیں کی کیسا انداز کیسا لحاظ کیا ہے کہ یہ نسبت کرنا صحیح نہیں بنے گا یہ کہنا چاہیے جو مجھے بیمار کرتا ہے نہیں کہا فرمایا اظام مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں جب میں بیمار جب میں بیمار ہوتا ہوں فاو یشفین تو وہ مجھے شفا دیتا ہے مطلب یہ ہوا کہ جو شفا دیتا ہے وہ رب ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں جو شفا دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے رب ہوتا ہے جو شفا دیتا ہے وہ رب ہوتا ہے شفا دینا رب کی صفتیں اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں مزار پہ گیا ہوں تو مجھے شفا ہو گئی ہے یا میں فلاں دربار پہ گیا ہوں تو مجھے شفا ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دربار والے کو کیا سمجھتا ہے رب سمجھتا آپ کہیں گے یہ رب سمجھنا کیسے ہوا جی یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں تو میں آپ کو دلیل قرآن سے دیتا ہوں قرآن نے ایک جگہ پہ کہا یہودیوں کو آؤ معاہدہ کریں اور اتحاد کریں اس بات پر کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے آؤ یہودیوں یاب تال مت ان سوائم بیننا و بینکم آؤ ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے لا الہ الا اللہ شرک نہیں کریں گے عبادت اللہ کی کریں گے اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں مانے گا کوئی دوسرے کو رب نہیں مانے گا کسی کو رب نہیں مانو گے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے مثلاً ادی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی یہ جب مسلمان ہوئے نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو کہا ہے قرآن پاک نے کہ ایک دوسرے کو رب نہ مانو کوئی کسی کو رب نہ مانے یا رسول اللہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی بندہ اپنے مولویوں کو رب نہیں مانتا قرآن نے کہا تھا کہ اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہ مانو اپنے یہودیوں عیسائیوں اپنے پوپ پادریوں مولویوں کو رب نہ مانو یا رسول اللہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی بندہ بھی اپنے مولوی کو اپنے پوپ کو اپنے پادری کو رب نہیں مانتا اور قرآن کہتا ہے کہ تم رب نہ مانو یہ بات قرآن نے کیسے کر دی جبکہ ہم اپنے مولویوں کو رب نہیں مانتے تو نبی پاک نے اس کا جواب دیا نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تمہارے مولوی اور تمہارے پوپ اور تمہارے گدی نشین کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں تم حلال سمجھ لیتے ہو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل سمجھتے ہیں اور جب تمہارے مولوی اور تمہارے پیر اور تمہارے پوپ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو تم اس چیز کو حرام سمجھ لیتے ہو کہنے لگے جی ان کی بات کو ہم حرام سمجھ لیتے ہیں وہ حرام کہہ دیں حرام مان لیتے ہیں حلال کہہ دیں حلال مان لیتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہی ہے رب ماننا یہی ہے رب ماننا کیا مطلب کیا مطلب سمجھ کے آئی بات بات یہ سمجھ آئی کہ کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ صفت کس کی ہے اللہ کی رب کی جب یہ صفت کسی اور میں مانی گئی اس اور کو کیا سمجھا گیا رب سمجھا گیا جو نبی پاک نے فرمایا تم اپنے مولویوں کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھ لیتے ہو حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ لیتے ہو اور یہی مفہوم ہے رب ماننے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہیں بزام مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشیر تو وہ مجھے شفا دیتا ہے ولدی یمی رب وہ ہے جو مجھے مارے گا رب وہ ہے جو مجھے مارے گا یمی رب وہ ہے جو مجھے مارے گا سما یو اور رب وہ ہے جو مجھے قیامت کے دن زندہ کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعارف کروایا ہے اپنے رب کا لوگوں کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت جو منوائی جانی ہے اللہ چاہتی ہے کہ یہ حقیقت لوگوں سے منوائی جائے وہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے ایک اور جگہ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو سفا سفا نمبر ہے دو دو سو بیاسی سفر نمبر دو سو بیاسی سورت کا نام ہے سورت تاح مل گیا جی اور آیت نمبر ہے نو سورت کا نام سورت تاحا سفر نمبر دو سو بیاسی اور آیت نمبر نو حل اتا کا حدیث و موسا ذرا سمجھیے گا حضرت موسا علیہ السلام جب نوجوان تھے اور نبوت نہیں ملی تھی تو ایک فرونی کو مکہ مارا تھا اور وہ بندہ مر گیا تھا ابھی نبی نہیں بنے تھے وہ جس فرونی کا اور بنی اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا نا تو حضرت موسل اسلام ان کو چھڑانے لگے تو فرونی کو ذرا چوکا لگایا وہ مر گیا ایک موسل اسلام کو پتا تھا ایک بنی اسرائیلی کو پتا تھا بس دوسرے دن جو موسل اسلام چھپ چھپ کے باہر نکلے نا تو حضرت موسل اسلام نے دیکھا کہ وہی وہ بنی اسرائیلی ایک اور فرونی سے لڑ رہا ہے اور حضرت موسل اسلام کو بلایا کہ یہ مجھے مار رہا ہے میری مدد کرو آؤ موسل اسلام آگے گئے نا تو موسلی اس بنی کہتے ہیں اور تو روز ہی لڑتا کل بھی تم لڑ رہے تھے آج بھی لڑتے ہو اس کل الا مکہ دیکھا سی تو وہ کہتا ہے ایک بندے نے کل مارا سی تو آج میری باری راز فاش ہو گیا وہ بندہ سن رہا تھا کہ وہ جو کل قتل ہوا ہے وہ تو علیہ السلام نے بھائی مارا ہے تو فیصلہ ہو گیا کہ علیہ السلام کو قتل کیا جائے علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ مدین چلے گئے مدین میں اللہ تعالی نے انہیں حضرت شعیب کے گھر میں جگہ دی حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا بیٹی ان کے نکاح میں دے دی اور ماہر یہ مقرر ہوا کہ آٹھ سال میری خدمت کرو یہ ماہر ہے دس سال پورے کرو تو تمہاری مرضی ہے حضرت موسا علیہ السلام نے دس سال پورے کیے بچے ہو گئے بیوی بی بھی ہے اور کچھ جو ہے بھیڑ بکریاں بھی ہیں ریوڑ بھی ہے کہ میں اب واپس جاتا ہوں اپنے وطن مصر میں واپس آ رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے ہیں رات کا وقت ہے بچے ساتھ ہیں سردیوں کا موسم ہے اور بیوی درد میں مبتلا ہو گئی بیوی درد زہ میں مبتلا ہو گئی بادل چھا گئے بارش کا خطرہ پیدا ہو گیا اور حضرت موسا علیہ السلام مصر کا راستہ بھول گئے مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے مصر کا راستہ بھول گئے بیوی درد زہ میں مبتلا ہو گئی اور بارش اوپر سے شدید آ رہی ہے اتنے میں ایک درخت پہ ایک انگارا سا چنگاری سی دیکھی تو حضرت موسا علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں تم ٹھہرو آگ نظر آ رہی ہے میں وہاں سے انگارا لے جاتا ہوں یہاں سینکیں گے تپائیں گے آگ سینک کے سردی دور کریں گے اور اگر میں انگارا لانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو آگ جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا تو میں اس سے مصر کا راستہ پوچھ آؤں گا اتنی بات تو ہے مصر کا راستہ پوچھ لوں گا اس سے یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اس صورت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں ہل اتا کا حدیث ہو کیا آئی ہے تیرے پاس کیا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث ہو موسا موسا کی بات حدیث کا مینا بات جس نو پنجابی چاہتے ہیں گل گل کی حدیث کا مینا بات کیا پہنچی ہے آپ کو موسا کی بات از نارن جب انہوں نے دیکھا نارن کس کو آپ کو فَقَالَ کالا تو حضرت موسا نے کہا اپنے گھر والوں کو ام کسو ٹھہر جاؤ امک ٹھہرو تم انی آنستو نارا میں دیکھ رہا ہوں آگ میں محسوس کر رہا ہوں آگ لالی آتی کم شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس منہا اس آگ سے بے قبس ایک انگارہ بس ایک چنگاری میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ سے ایک چنگاری او یا آجے دو میں پاؤں گا النارے اس آگ کے پاس ہدن راستہ بتانے والا رہبر وہاں کوئی راستہ بتانے والا ہوگا تو میں مصر کا راستہ اس سے پوچھاؤں گا فلما اتاحا پس جب موسا علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آگ دور ہو گئی پیچھے ہٹ گئی موسا علیہ السلام نے پیٹ پھیری آگ قریب آ گئی انہوں نے پھر رخ اس طرف کیا آگ پھر دور چلی گئی اب انہیں محسوس ہوا کہ یہ آگ تو نہیں ہے درخت پہ جلتی ہے درخت کو نقصان نہیں پہنچاتی درخت جلتا نہیں ہے اس آگ سے آگ ہوتی تو درخت کو جلنا چاہیے تھا آگ ہوتی تو آگ کو بڑھنا چاہیے تھا انہوں نے محسوس کیا قرآن کہتا ہے فلما آتا پس جب موسا اس آگ کے پاس آئے نو دیا ان کو ندا دی گئی ان کو آواز دی گئی یا موسا اے موسا انی انا ربک پہلا لفظ جو حضرت موسا علیہ السلام کی طرف وہی ہو رہا ہے وہ کیا ہے میں تیرا رب ہوں وہی یاد دہانی ہو رہی ہے السطو بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اب اس کو لوگ فراموش جب کر بیٹھے اور فرون اس بات کا دعویٰ کر چکا ہے انربو کو ملا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں وہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے تو پہلی بار آ رہی ہے انی انرب میں تیرا میں تیرا رب ہوں جس کو آگ سمجھ کے آئے تھے لینے کے لیے انگارا سمجھ کے آئے تھے لینے کے لیے میرے پیغمبر میرا فضل میرا کرم میری رحمت میرا دین میری دین میری رحمت کا تقاضا ہے آگ لینے کے لیے آؤ پیغمبری کا تاج پہن کے جا ہم تمہیں پیغمبر بنانا چاہتے ہیں انی ربک میں تیرا رب ہوں فخلا نالئیک بس اتار دے اپنی نالک جوتیاں میرے پیغمبر اپنی جوتیاں اتار دیجئے ان کا بل مقدس آپ ایک مقدس میدان میں آپ ایک مقدس وادی میں جس وادی کا نام ہے توا وادیے توہ اس وادی پہ آپ کھڑے ہیں یہ بڑی مقدس جگہ ہے اپنی جوتیاں اتاریے ہم آپ کو پیغمبر بنا رہے ہیں ہم نے آپ کو چن لیا ہے ہم آپ کو نبوت دے رہے ہیں ثابت میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام پر جو پہلی وحی اتر رہی ہے اور پہلا پہلا جملہ اللہ بول رہے ہیں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ پہلا جملہ ہے انی انا رب میں کیا ہوں تیرا یہ تو بات ہوئی مضمون کے مطابق تھوڑا سا مجھے مضمون سے ہٹنا بھی پڑے گا ہٹ جاؤں ایک بات سمجھا لوں گا اور وہ بات آپ کے ذہن میں ذرا جلدی بیٹھ جائے گی پیغمبر جو ہوتا ہے پیغمبری ملنے سے پہلے کم درجے کا ہوتا ہے ابھی پیغمبری ملی نہیں حضرت ادرت کو آج پیغمبری مل رہی ہے لیکن پیغمبری ملنے سے چند منٹ پہلے کم مقام ہے کم شخصیتیں ساری کائنات کے ولی اکٹھے کرو ساری کائنات کے پیر اکٹھے کرو تو پیغمبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے نبوت ملنے سے پہلے بھی پیغمبر عظیم ہوتا ہے پیغمبر ماں کی گو سے لے کر قبر میں جانے تک گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا آپ کہیں گے گناہ نہیں ہوتا تو بندہ کیوں قتل ہوا تھا علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ قتل نہیں کیا تھا وہ مر گیا تھا مکے سے بھی بندے مرتے ہیں جو مکہ مارا جائے تو بندہ مر جاتا ہے موسا علیہ السلام نے بندہ مارا نہیں بندہ مر گیا یہ غیر ارادی طور پہ ہوا پیغمبر کا اس میں کوئی ارادہ شامل نہیں تھا پیغمبر کی نیت نہیں پیغمبر کا ارادہ نہیں پیغمبر معصوم ہوتا ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی نبوت ملنے کے بعد بھی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہوتا پیغمبر عظیم ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی نبوت ملنے کے بعد بھی چند منٹوں کے بعد نبوت مل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ رہے ہیں مدین سے جا رہے ہیں اپنے وطن اپنا وطن اپنا شہر اپنا گھر اپنا وطن مصر رات کا وقت ہے رستہ بھول جاتے ہیں رستہ بھول کے تو کہتے ہیں وہاں سے پوچھ کے آتا ہوں وہاں کوئی بتانے والا ہوگا اور لوگوں اتنی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی جو رستے بھول جایا کرتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ رستے نہیں بھولتا معلوم ہوتا ہے عالم الغیب ہونا یہ صفت نبیوں کی ولیوں کی نہیں ہے عالم الغیب ہونا خاصا اور صفت کس کی ہے اللہ حضرت موس علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے مصر کا رستہ کبھی نہ بھولتے اور اگر حضرت موسا علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اس کو آگ کبھی نہ سمجھتے یہ نہ کہتے کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہ رب کا نور تھا وہ رب کی تجلی تھی اس کو کبھی آگ نہ سمجھتے اور مجھے بتائیے آپ کبھی جوتیاں لے کے مسجد میں آئے آپ کبھی جوتیاں لے کے مسجد میں آئے نہیں آئے آپ کبھی جوتیاں لے کے مسجد میں آپ کو پتا ہے کہ مسجد مقدس جگہ جگہیں آپ کو پتا ہے کہ مسجد جگہ جگہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکیزہ جگہ جگہیں مسجد مقدس اور پاکیزہ جگہ جگہیں آپ اس جگہ پہ جوتیاں لے کر کبھی نہیں آئے حضرت موسا علیہ السلام اس مقدس وادی پر جوتیاں سمیت چڑھ گئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو اس میدان کی حقیقت کا علم نہیں تھا اگر پتا ہوتا کہ یہ وادی مقدس ہے اگر علم ہو ہوتا کہ یہ وادی پاکیزہ ہے اگر پتہ ہوتا کہ جوتیاں سمیت اس وادی پہ چلنا اللہ کو گوارا نہیں ہے تو ایک پیغمبر کبھی جوتیاں سمیت اس وادی پہ نہ آتے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر جس کو پیغمبری مل رہی ہے اور بڑے اونچے درجے کا ولی ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب جو ہے یہ صفت اور خاصا کس کا ہے اللہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دس محرم کو لوگ خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں جن میں اکثریت عورتوں کی ہوتی ہے وہاں پر قرآن پاک اور قبروں کی مرمت وغیرہ ٹوٹ پوٹ درست کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ایسا ہے جس قبرستان میں کوئی اجتماع ہو یہ بالکل غلط ہے ہمارے ہاں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں مثلا شب برات کو قبرستان جانا اور دس محرم کو قبرستان جانا حالانکہ قبرستان جانے کے لیے شریعت نے کوئی وقت اور کوئی دن اور کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا جب بندے کی مرضی آئے جس ٹائم بندہ چاہے قبرستان جانا چاہیے وقتاً فوقتاً بندے کو قبرستان جانا چاہیے تاکہ بندہ وہاں عبرت حاصل کرے اور دنیا سے بندے کو بے رغبتی پیدا ہو بندے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ یار یہ دنیا دار لوگ تھے قبریں دیکھیں پڑے, قطبے پڑے. وہاں قطبے آپ پڑھیں گے جب قبرستان میں پندرہ سال کا لڑکا تھا یہ چودھری صاحب تھے یہ فلاں سردار صاحب تھے یہ فرد... فلاں عالم صاحب تھے تو آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ اس جگہ آ گئے ہیں میں بھی میں نے بھی ایک دن یہاں تو قبرستان جانا سنت ہے اس کے لیے ٹائم کوئی مقرر نہیں دس محرم کے دن قبرستان جانا اس کی کوئی روایت اور کوئی ثبوت نہیں ہے وہاں دال پھینکنا پانی پھینکنا لپائیاں کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا قرآن کھول کے قبر پہ بیٹھ کے پڑھنا فقہ حنفی کی تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ غلط ہے بدت ہے حرام ہے اس کا میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا